ظفر آپ پہ لکھی گئی تنقید کے حوالے سے کچھ یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو متنازع شخصیت بنانے کے لیے خاص طور پہ انتہا پسندی کا رویہ رکھا یا تمکر کا ایک رویہ اپنی شاعری میں رکھا یہ بات آپ کس تک درست سمجھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے محض چونکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے حالانکہ چونکانے کی ضرورت تو اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کا نوٹس نہ لیا گیا ہو یا جسے ریکگنیشن نہ ملی ہو یا جس کو توجہ نہ دی گئی ہو تو یہ تو میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ باسٹھ میں جب میری پہلی کتاب آب روان چھپی ہے اور اس میں جدید غزل کا جو پیٹرن میں نے متعین کر دیا ہے آج تک جدید غزل کا جو واقع جدید غزل ہو اسی پیٹرن میں اور اسی مزاج میں لکھی جا رہی ہے آپ آب روان سے رکھو یابس تک کا جو شعری سفر ہے آپ کا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے واقعی یعنی جدید غزل کو آگے بڑھانے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ کی ہیں میں نے کی ہیں اور بڑی سنجیدگی سے کی ہیں جہاں تک تو کا رویہ ہے یہ متنازع بننے کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو کلاسیکل رویہ ہے باقاعدہ ہماری روایت میں موجود ہے یہ غزل کی جو فارم ہے بہرحال یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محدود فارم ہے اس میں کافی ردیف کی ایک بندش جو ہے وہ اپنی جگہ یقینا ہوتی تو کیا ان تجربات کے لیے آپ یہ نہیں مناسب سمجھتے کہ بھائی نظم کا جو فیلڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ غزل اپنی تمام تر کے باوجود اپنے اندر بڑی وسعت پذیری رکھتی ہے ابھی تک رکھتی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں غزل ہی کے صنف میں اتنا کھل کھیلا ہوں جس سے <سؤال> یہ <ہی> اضافت اڑائی <سؤال> ہے فارسی کی اضافت بھی اڑائی ہے اور اردو کی اضافت بھی اڑائی ہے فارسی کی اضافت اس لیے اڑائی ہے کہ فارسی کی جبریت جو اردو زبان پر ہے اسے توڑا جا سکے اس کے باقاعدہ کلیے ہیں مثلا فارسی کی جو اضافت ہے اسے دو طریقے سے توڑا جاتا ہے کلیئے موجود ہیں مثلاً ایک لفظ ہے دستہ گل لفظوں کی ترتیب بدلنے سے وہ اضافت اڑ جاتی ہے گلدستہ آپ کہتے ہیں یا خانہ میں کی اضافت اس طرح اڑاتے ہیں کہ لفظوں کی ترتیب بدلتے ہیں میں خانہ بن جاتا ہے اب ایک بات جو آپ کے بارے میں کہی جاتی ہے ظفر وہ یہ کہ جناب انہوں نے اچھی بلی غزلیں پہلے تو لکھیں اور بعد میں اس تجربے کی چھاپ اس پہ لگانے کے لیے ان کا وہ جو احساس تھا اس سارے کا وہ تو وہی رہا لیکن لفظوں کی ترتیب سے وہ نئی غزلیں بنا دیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تقریباً نصف غزلیں گلافتاب کی جو پہلے مربجہ صورت میں چھپ چکی تھیں میں نے انہیں ضروری سمجھا انہیں بھی اس عمل سے گزارنے کا تاکہ اس کتاب کا اس کی اکائی کا آہنگ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طور اردو ادب میں کوئی معیاری تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں معیاری تبدیلی تو میں نہیں کہہ سکتا نہیں یہ میرا کام ہے کہنا کہ میں نے کوئی معیاری تبدیلی کی ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے ہاں غزل کے تھیسس کا ایک اینٹی تھیسس تو ہے لیکن اس کا کوئی سنتھسس آپ کے یہاں نہیں ملتا اور بلکہ ایک صاحب نے تو آپ کے متعلق یہ بھی کہا کہ صاحب یہ ٹیبل ٹینس کی ہے دونوں سروں پہ کھیلتے ہیں تو یہ بات کہ ایک کلاسیکل مزاج کے بالکل انتہا کی طرف آنا اور درمیانی راستہ جو ہمارے یہاں ادب کا ہو سکتا ہے اس کو نہ اپنانے میں آخر کیا بنیادی احساس تھا آپ کا جہاں تک تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سوال ہے تھیسس میں مانتا ہوں سر کے تھیسس بھی موجود ہے اور اینٹی تھیسس بھی موجود ہے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ سنتھیس بھی موجود ہے وہ اس لیے سنتھس اس کا اینٹیتھیس میں ہی موجود ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کلاسیکل غزل کا جو مزاج تھا اس میں جو وکیبلری تھی اس میں ایک ایکسپینشن ہی کی صورت ہے یا زبان کے امکانات کو آپ ٹھیک ہے میں نے تو باقاعدہ زبان کے امکانات کو ایکسپلور کیا ہے جو فکسڈ وکیبلری غزل میں تھی اسی کے خلاف میں نے احتجاج کیا ہے اور زبان کے تجربے اسی حوالے سے کی ایک غزل تو اس سلسلے میں ظفر فرمائیے میں خبر نہیں سفر خاک میں کہاں ہوں میں کہیں اندھیرے اجالے کے درمیاں ہوں میں پڑا ہوں کب سے گزر گاہے باد و بارہ میں مٹیا ہوا سا کسی نقش کا نشاں ہوں میں لگی تھی آگ بہت دور میرے منظر سے صبح چکی مگر اب تک دھواں دھواں ہوں میں نہ گرد ہے نہ گلستان نہ خواب ہیں نہ خدا کوئی نہیں ہے اسی وہم کا گماہ ہوں میں ہوں اپنے آپ سے ٹکرا کے پارا پارا ظفر بکھر گیا ہوں فضا میں جہاں تہاں ہوں میں ظہر یہ بتائیے کہ آپ سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ آب رواں کی جو آپ کی بنیادی شاعری تھی اس کے بعد گلافتاب میں آپ نے جو زبان کے تجربے کیے پھر رتب و یابس میں جو زبان کے تجربے کیے اب سنا ہے کہ آپ جو غزل لکھ رہے ہیں وہ اس آب رواں ہی کی روایت میں غزل گوئی ہو رہی ہے آج کل یہ کس حد تک درست ہے یہ بات اس میں کی... یہ تو اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے کا ایک پروسیس ہوا اگر یہ ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے یہ اس جدلیاتی عمل کا ایک تسلسل ہے جو آب رواں سے گلافتاب اور گلافتاب سے رتب تک آتا ہے بلکہ ان تینوں کا سنتھسس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو موجودہ شاعری ہے پچھلے وہ ایک دو تین سال کی شاعری ہے اس میں وہ موجود ہے